تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلاح دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے